اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول الله اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ بیٹے بیٹے السلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ ایک باقاعدہ موضوع کے تحت چند آیات مبارکہ اس کا آج ہم درس سنیں گے ابتدان درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے مبارک عظمت علی شان ہے کہ جمع المبارک کے دن جو شخص میری ذات پر سو مرتبہ دروشری پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی سو حجتیں پوری فرماتا ہے اور ان سو حجتوں میں سے تیس دنیا کی اور ستر آخرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری فرمائے گا کل جمعہ المبارک ہے آج جمعہ رات ہے رات کو شب جمعہ بھی ہے کثرت سے ان ساعتوں میں ان گھڑیوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں برکات سے مالا مال فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ و وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی اور پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ جس پر ہمارا درس ایا کا ناب و ایا کا نسائین جو ہم سن چکے اور اس کا درس ہم بیان کر چکے ہیں آج کا بیان کا موضوع ہمارا سرات مستقیم ہے سورہ فاتحہ کے اندر حدیث مبارک جس میں یہ بات بیان کی گئی حدیث قدسی ہے اللہ تبارک وطالع کا ارشاد ہے فرمان ہے کہ اس صورت کو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا کہ آدھی صورت اللہ کے لیے اور آدھی صورت بندوں کے لئے ابتدائی آیات مبارکہ کے اندر آدمی اللہ تبارک وطالع کی حمد کرتا ہے اللہ کی تعریف اللہ تبارک و کو رحمان رحیم مالک یوم الدین، کا نابد و نسائن جس میں اللہ تبارک و کی عبادت اللہ تعالی سے حقیقی طور پر استعانت اور مدد کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے تو یہ آدی سورہ مبارکہ اللہ تبارک کے لیے اگلی سورہ مبارکہ کے حصے کے لیے فرمایا آدھی بندے کے لیے کس اعتبار سے کہ اس سورہ مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر بندہ اپنے لیے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور دعا کیا مانگتا ہے صراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما ہدایت اس کا معنی ہوتا ہے دو طرح کے اس کے معنی ہیں جو عام طور پر اس کے معنی کو بیان کیے گئے اس کا ترجمہ تو سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا اعلی حضرت فاضر بریل الرحمۃ اللہ کی تعالیٰ لے. آپ نے بھی اس کا ترجمہ فرمایا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا یعنی ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما سیدھے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما بہت سے اردو تراجم ایسے ہیں کہ جس میں ترجمہ ہی اس کا ایسا کر دیا گیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو یہ ترجمہ اعلی حضرت علیہ رحمان نے یہ ترجمہ نہیں فرمایا کہ سیدھا راستہ دکھا کیونکہ دیکھ تو چکے ہیں کہ اسلام کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے دیکھ بھی چکے اسلام لا چکے مان چکے سب کچھ قبول کر لیا آ چکے اب اس راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگے اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا استقامت عطا فرما چلنے کی توفیق عطا فرما تو یہ اس میں دعا مانگی جاتی ہے صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تو آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کی تفصیل خود قرآن ہی بیان فرماتا ہے ان کی وضاحت خود قرآن نے ہی بیان فرما دی اور کچھ مقام ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت باقاعدہ اسی آیت مبارکہ کے ساتھ ہی مان اسی طرح ہی اس کی تفسیر کو بھی بیان کر دیا وضاحت بھی بیان کر دی جیسے کہ یہی مقام سورہ فاتحہ کا ہے کہ جس میں ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا تو وہ راستہ کون سا جس کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ راستہ سیروت اللہ دینا یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی قرآن نے اپنے معنی اپنے اس کی تفسیر خود قرآن ہی فرما رہا ہے کہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے اس راستے کو بیان کر دیا کہ ان لوگوں کا راستہ اے جن پر تو نے انعام کیا ہے صراط الذین انعمت غیر ولب تو نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں جو غضب شدہ ہیں اللہ کی ناراضگی میں ہیں اللہ کے عذاب میں ہیں ہے والین اور جو بھٹکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا ہمیں محفوظ رکھنا ان کے راستے سے ہمیں ہٹائے رکھنا ہم بچتے رہیں ان کے راستے پہ ہم نہ چلیں ہمیں ان لوگوں کے راستوں پہ چلا ہے اللہ کہ جن لوگوں پر تیرے انعامات ہیں جن پر تیرے احسانات ہیں جن پر تیرے اکرام ہیں ان لوگوں کے راستوں پر اے اللہ ہمیں چلا تو نمازی نماز پڑھ رہا ہو تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہو سورہ فاتحہ پڑھنے والا فاتحہ پڑھ رہا ہو فاتیا وہ خوبصورت ہے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کو پڑھنے والا مسلمانوں کا بچہ بچہ اس صورت کا حافظ اور اس میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق تعفرما ہمیں سیرا مستقیم پر چلنے کی توفیق تعفرما تو ہم گویا کے بار بار بار بار اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پہ چلا اور اس سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیقہ فرما اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق تع فرما جن پر تیرا انعام ہوا ہے جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان لوگوں کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق تع فرما سراط یہ کہتے ہیں راستے کو اور مستقیم یہ کہتے ہیں سیدھے کو تو سرات مستقیم سیدھا راستہ اور اس سے مراد یہاں پر باقاعدہ سیرات مستقیم سے مراد یہاں کون سا سیدھا راستہ ہے تو یہاں مراد وہ ہے کہ جو عقائد کے اعتبار سے درست ہو وہ جو عقائد کے اعتبار سے بالکل درست راستہ ہو ہمیں اس پر چلنے کی توفیق تعافرما عقائد کے اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے جو بالکل درست ہو اس راستے پر ہم چلنے کی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ اسلام کا سیدھا راستہ مراد دین اسلام نے جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے اعمال کے اعتبار سے دیگر معاملات کے اعتبار سے تو ہم اس کی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو اسلام نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے اور اسلام نے جو سیدھا راستہ ارشاد فرمایا ہے اسلام نے کون سا راستہ ارشاد فرمایا ہے یہاں راستہ نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے ذرا غور کیجئے گا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ماض اللہ بزرگوں کا انکار کرنے والے آئما کا انکار کرنے والے یا تقلید کا انکار کرنے والے یا ماض اللہ صحابہ کے پیچھے نہ چلنے والے یا بعض ایسے بھی گمراہ کن ہیں حدیث کا انکار کرنے والے کہ ہمیں صرف جو گئے وہ قرآن بس ہم حدیث وہ حدیث کو بھی انکار کرتے بعض سے اور جو حدیث کا بھی انکار کرے وہ قرآن کو بھی صحیح معنوں میں ماننے والا نہیں وہ قرآن کا ہی انکار کرنے والا ہے اس لیے کہ حدیث مبارک یہ تو قرآن سے ہی ثابت قرآن مجید فرقان حمید کا ہی گویا کہ انکار ہے قرآن کی ہی تو متعدد آیات مبارکہ ہیں جن میں یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں میں الرَّسُولَ رسولہ فقط اطلاح جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور میوت اللہ ور رسول جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی یہ حکم دیا جا رہا ہے قل ان تحبون اللہ اللہ اے محبوب آپ ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنے کا دعوی کرتے ہیں تو پہلے میری طبا میں آ جاؤ تو یہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے میں یہاں پہ ایک ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنے اسی موضوع کی طرف کہ بزرگوں کے راستے اولیاء کے راستے صحابہ کے راستے آئمہ کے راستے صالحین کے راستے ان کے پیچھے چلنا ان کی بتا ہی باتیں اسی طرح پیران نظام بزرگان دین اولیا صالحین ان کے راستوں پر چلنا بہت سے لوگ ہیں کھل عام کہہ دیں گے کیا ضرورت ہے آپ قرآن پر عمل کریں آپ حدیث پر عمل کریں آپ کو ان, ان کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے یہ قرآن واضح ہے حدیث واضح ہے اس پر عمل کریں حقیقت یہ بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹا رہے ہوتے یہ جو وہ ہمیں دین کے ہی راستے سے ایسے لوگ پھیر رہے ہوتے ہیں یہ دین کے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ آپ پڑھ کے دیکھیے آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہی جو تفسیر خود ارشاد فرمائی ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا کن لوگوں کا راستہ فرمایا شراط اللہ دینا نام اللہ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستوں کا ذکر کیا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلا وہی سیدھے راستے پر ہے اور جو میرے بندوں کے راستوں سے ہٹا وہ گویا کہ پھٹکا ہوا ہے کیونکہ اللہ کے جو انعام یافتہ ہے وہی تو سیدھے راستے پر ہے اور جب ہم ان کے راستوں پر چلیں گے تو وہی راستہ ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کے قرب اور اللہ تبارک وطالعہ کے جو گئے وہ پاس پہنچا دے گا جو مقصود ہے اس تک ہمیں وہ پہنچا دے گا جو ایک مسلمان سے مقصود گئے کہ وہ اللہ کی توحید انبیاء کی رسالت اور نبوت اور اسلامی جو عقائد ہیں وہی تو انعام یافتہ عقائد ہیں اور یہ ہے کون انعام یافتہ قرآن تفسیر القرآن بال قرآن بعض اپنی آیات کی خود ہی تفسیر بیان فرماتا ہے سورہ نساء پڑھ کے دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ کی اطاط کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا ان کی معیت میں ہوگا کن کی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے میننبی جین انبیاء میں سے صدیقین صدیقین شہداء صالحین یہ اللہ کے انعام یافتہ افراد ہیں گروہ ہیں جن پر اللہ تبارک وطالعہ نے انعام فرمائے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے تو پتا چلا انبیاء کا راستہ صدیقین کا راستہ صالحین کا راستہ شہداء کا راستہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور اس انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ان انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ یہ سراس مستقیم کا تذکرہ ہے یعنی بزرگوں کا ذکر کرنا بزرگوں کو یاد کرنا ان کی سیرت کو پڑھنا ان کی سیرت کو بیان کرنا ان کے راستے پہ چلنے کی ترغیب دینا یہ گویا کہ ہم سیرات مستقیم پر چلنے کی ترغیب دے رہے ہیں کیونکہ قرآن مچید فرقان نے حمید میں اللہ تبارک ایک اور مقام پر کیا ارشاد فرماتا ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میری امت کی ایک اکثریت جو گئے وہ اجتماعیت کی صورت میں ساری امت جو گئے وہ گمراہی کے اوپر جمع ہو جائے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کیا لازم ہے سواد آزم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ اس کے ساتھ ہو جاؤ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ الحمدللہ آپ آپ دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں پہلے سنت یہ سواد آزم ہے جسے بڑا گروہ کہا جاتا ہے اس بڑے گروہ سے جدا ہو کر الگ الگ جو گئے وہ فرقے کے اندر بٹ جانا بالکل اس کی ممارت آپ اولیاء صالحین کے آپ اولیاء دیکھ لیں آج تک جتنے بھی بزرگان نے دین ہوئے وہ اہل سنت میں سے ہوئے بزرگ اور یہی سرات مستقیم کا راستہ ہے ان بزرگوں کا راستہ یہی سرات مستقیم کا راستہ ہے اور ان بزرگوں کہ راستے پر چلنے کی ہمیں ترغیب تتا فرمائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میری امت کے آگے فرقے ہوں گے فرقوں کے بارے میں آپ نے پہلے سے ارشاد فرما دیا فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو گی ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہند میں جائیں گے صاحب اکرام علیہ ارز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجات پانے والا کون سفر کا ہوگا تو ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے یہ طریقہ ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے الحمد للہ الحمدللہ اہل سنت کے عقائد نظریات بالکل وضاحت کے ساتھ کتب کے اندر موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد صحابہ کے بارے میں عقائد اہل بیت اطہار کے بارے میں عقائد اول صح کے بارے میں عقائد الحمد یہ اہل سنت صحابہ کرام علی مردوان انبیاء کرام علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں عقائد و نظریات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا عقائد قرآن مجید فرقان حمید اور عادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ان کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ جس طرح اہل سنت آپ کی جس طرح شان ہے اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے بازے گئے بالکل اہل سنت کی کتب کے اندر یہی وہ نظریات بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور یہی علماء اہل سنت نے ان کو بیان کیا بالخصوص امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضر بنی ال رحمۃ اللہ نے یہ امام اہل سنت گئے اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ جو گئے وہ آج جو گئے وہ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صرف اعلی حضرت امام اہل سنت جو گئے وہ ان کے بارے میں یہ شاید ان کا کوئی ایک الگ سے فرقہ ہے یا ان کا کوئی الگ سے گروہ نانا نا. امام اہل سنت اعلی حضرت آپ نے تو ان اولیاء صالحین کے وہی جو سارے اہل سنت پر چل رہے تھے آپ نے اسی تعلیمات کو گویا کہ واضح کیا اس لیے آپ امام اہل سنت کہلائے نہ کہ یہ کہ آپ نے الگ سے کوئی اس وقت فرقے کا ایجاد کیا ایسا ہرگز نہیں آپ اہل سنت کے امام گزرے ہیں اور اس انداز سے کہ آپ نے ان کی تعلیم کو آپ نے واضح کیا اور لوگ آج ان کو اعلی حضرت اور امام اہل سنت کے نام سے یاد کرتی دی آپ نے بزرگوں کی تعلیمات کو واضح کیا تو جو صحابہ کے بارے میں عقائد رکھنے چاہیے جو اہل بیت کے بارے میں عقائد رکھنے چاہیے اور جو بزرگوں کے بارے میں عقائد الحمد اہل سنت وہ ہے کہ جن کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کا بھی ہے اور اہل بیت کا بھی ہے صحابہ سے بھی محبت ہے اہل بیت سے بھی محبت ہے اولیاء یہ صالحین کے قدموں میں بھی ہے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی تعظیم بھی ہے عظمت بھی ہے اور ان کے بارے میں وہ عقائد جو قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہے وہی عقائد اہل سنت کے عقائد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم پر چلنے کا حکم دیا اور یہی سواد اعظم ہے جو آج تک ہمیشہ سب سے بڑا گرو رہا ہے ہمیشہ سب سے بڑا گروہ. پاک و ہند کی بات نہیں کر رہا میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا میں کسی ایک دو ملک کی بات نہیں کر رہا آپ دنیا بھر کے اندر دیکھیں آپ ربیع نواز شریف کو نظارہ کر کے دیکھ لیں دنیا کے کسی ملک کا آپ منظر دیکھ لیں کہاں کہاں اس شاقا نے رسول ہے یہ کون ہے یہ اہل سنت ہے اول سالحین بڑے بڑے پچھلی تمام ان کی کتب اٹھا کر دیکھیں اور باقاعدہ ان کی جو وہ تاریخ پر آگر دیکھ لیا جائے تو اتنے اتنے بڑے اکابرین یہ سب جو وہ اہل سنت میں سے گزرے تو یہی وہ ایک سواد اعظم ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے اور اسی کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم ہے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا صراط مستقیم اس میں ہمیں ان بزرگوں کے راستوں پر چلنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے تو اس کا پتہ چلا کہ اول صالح اور بزرگوں کے راستوں پر چلنا یہ اللہ کے ہی راستے پر چلنا ہے اور ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ہدایت کا معنی اراۃ و تاریخ, راستہ دکھا دینا کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے میں نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے یو چلے جاؤ وہاں سے ایسے چلے جانا اور یو چلے جاؤ آپ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ تو آپ نے لگوی طور پر آپ نے اس کو ہدایت دی یعنی رہنمائی آپ نے کی کہ یہاں سے یوں یہاں سے یوں راستہ آپ نے بتا دیا تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے اراطری راستہ دکھا دینا اور ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے اشال الل مطلوب مقصود تک پہنچا دینا جو مطلوب ہے مقصود ہے اس تک پہنچا دینا مطلب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں پہنچنا ہے آج جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ بار تو بھرا اجتماع ہوتا ہے تو یہ عالمی مدنی مرکز کہاں ہے آپ کہتے ہیں ہاں چلے ذہن نصیب میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کو بھی آج دکھا بھی دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ شرکت بھی کر لیتا ہوں داسلامی آج ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں اور جی ہاں مدنی کے ناظرین آج الحمد جو برات ہے اور مغرب کی نماز کے بعد داوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و براہ اجتماع بھی ہوتا ہے آپ بھی اپنے جس شہر میں آپ رہتے ہیں تو آپ ضرور وہاں پر اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آپ شرکت کیجئے اور اگر آپ کسی ایسی مقام پر ہیں کہ آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں جو باب المدینہ میں رہتے ہیں تو آپ باب المدینہ میں بھی متعدد مقامات پر ان اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے فیضان مدینہ علمی مدنی مرکز کے قرب و جوار میں رہنے والے آپ ضرور فیضان مدینہ علمی مدنی مرکز میں آپ تشریف لائیں اور اس اجتماع پاک میں شرکت کریں اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسے عالمی مدنی مرکز کا راستہ کون سا ہے آپ اس کو پکڑتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں لے کر فضان مدینہ میں پہنچا جاتے ہیں تو آپ نے گویا کے اسال مطلوب جو کچھ چاہیے تھا وہاں اسے پہنچا دیا تو پورا پورا حق ادا کر دیا جو کچھ چاہیے تھا وہ وہاں پہ آپ نے اس کو پہنچا دیا تو یہ ہدایت کے دو مانے راستہ دکھا دینا اور مقصود تک پہنچا دینا یہ دو, دو اس کے مانی ہوتے ہیں تو راستہ ہم دیکھ چکے ہیں اور وہ راستہ ہے ایمان اور اسلام کا راستہ ہے اب اس راستے پر چلنا کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے وہ راستے کا طریقہ چلنے پر انداز جو گیا وہ بتا دیا کہ ہم ان لوگوں کے راستوں پر اگر چلیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا یعنی نبیوں کا راستہ صحابہ کا راستہ اگر صدیقین کا راستہ شہدہ اور صالحین کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ وہ راستہ ہے اگر ہم اس پر چلیں گے تو اشال الل مطلوب یعنی یہ ہمیں مقصود تک پہنچا دیں گے یعنی صراط مستقیم کا جو مقصود ہے جو مطلوب ہے یہ ہمیں اس مقصود اور مطلوب تک یہ ہمیں راستہ پہنچا دے گا یہ بزرگوں کا راستہ ہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں اصل مقصود تک پہنچا دے گا تو اس لیے اس راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور ان بزرگوں کی ہمیں صحبتیں اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے یا ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم آپ یہ اس انداز سے بھی جو ہے حضرت انس رضی اللہ سے ایک روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوم سب قلب اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ تو حضرت انس کہتے میں نے صلی اللہ علیہ و وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالی یعنی شان کے لائق اللہ تعالی کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے یعنی آدمی ہمیشہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر اشتکا متعمر آدمی کا قلب جو ہے وہ منقلب ہوتا رہتا ہے بہت سے لوگ ایسی جو بد عقیدہ یا ایسے جو غلط نظریات رکھنے والے ان کی صوبت اختیار کرتے ہیں چاہے وہ سوشل ہو انٹرنیٹ کے ذریعے ہو ٹیلی ویژن کے اسکرین کے ذریعے ہو یا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو یا وہ لیکچر کے ذریعے ہو یا وہ کسی کتاب کی صورت میں ہو یا وہ پفلٹ کی صورت میں ہو یا رسالے کی صورت میں ہو وہ ایسا مواد پڑھتے ہیں بعض اوقات یا ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ایسی اختلافی معاملات بعض اوقات جان بوجھ کر اس کے اندر ایسے انوال ہوتے ہیں تو خود ہی ان کے دل وساب کا شکار ہو جاتے ہیں اور آدمی کو اسلامی طور پر تو کہ اس چیز کا علم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ خود نکل پائے اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کہ وہ پتا نہیں کیسی کیسی باتیں کس کس کی سنتے رہتے ہیں حالانکہ دین کی باتیں بھی ہر ایک سے ہر ایک سے کیا دین کی باتیں بھی آپ اس کے بارے میں اگر یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دین کی باتیں بتانے کا آل نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے پھر بھی اس سے دین کی بات کو سیکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے تم ضرور دیکھو جس سے تم اپنا دین لے رہ اسے پہلے دیکھ لو جس سے اپنا دین حاصل کرے آئے دین کے نام پر ایسے لیکچرار آئی دین کے نام پر ایسے پروفیسر آئی دین کے نام پر ایسے طرح طرح کے اینکر طرح طرح کے معاملات جو ہے وہ دین کے نام پر لوگوں کو بیان کرنے میں لیکن کس طرح وہ گمراہیت کس طرح عقائد کی تباہی کس طرح اعمال کی تباہی کس طرح نظریات کی تباہی کس طریقے سے گمراہ کن عقائد لوگوں کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں علمان الفیظ علم تو اس لیے آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے وساوی سے بچنے کے لیے ایسے کی صحبتوں سے بچے اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کسی کی صحبت سے بچنا یعنی آدمی کسی کی مجلس میں بیٹھے, نہ بیٹھے جا کر ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے آج کل یہ صحبتیں گھر میں بند کمرے کے اندر انٹرنیٹ اور آدمی کے سوشل موبائل کے ذریعے اس کے پاس اس کے ہاتھ میں موجود ہیں. لیکن سمجھ نہیں آتی آج کا یہ نوجوان کیوں اس میں پڑا ہوا ہے آج کا نوجوان کیوں ایسی باتوں میں سننے اور سمجھنے کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑتا ہے تو اس لیے ان باتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے اپنے ایمان اور عقائد ان کی حفاظت اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ہم تو اچھی بات لے لیں گے ہم ایسی بات ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم اچھی بات لے لیں گے ارے آپ اچھی بات لیتے لیتے اگر خدا نخواستہ یہی کچھ آپ کے دل میں کچھ اور معاملہ جو گئے وہ داخل ہو گئے اور آپ ایک ایسے گمراہ آدمی کے پیچھے چل پڑے اپنے ایمان کو ہی آپ نے دع پہ لگا دیا اور آپ روزانہ نماز میں دعا مانگتے ہیں غیر المخوب علی جن پر تیری ناراضگی اور جو گمراہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا اور خود بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ چل رہے تو اس لیے ضرور علما سند سے مربوط رہیے الحمد الحمد للہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمارے پاس ہے جو ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیم وہ بھی دے رہا ہے رہنمائی بھی فرما رہا ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی فرما رہا ہے قرآن کی تعلیم ہو حدیث نبی, کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو اور ظاہری اور باطنی تربیت کے اہتمام ہو نماز کے معاملات ہو یا تہارت کے مسئلے مسائل ہو دارالتا اہل سنت کے ساتھ ساتھ دیگر امیر اہل سنت کے بہت ہی خوبصورت مدنی مذاکرے سوالات جوابات کی صورت میں الحمدللہ دین کے ہر ہر شوبہ جات کے اندر کس انداز سے دعوت اسلامی الحمد دین اسلام کی یہ خدمت کے اندر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کری ہمارے پاس یہ مدنی ماحول ہے آئیے اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے آپ کو کس موضوع پر لٹریچر چاہیے سرات الجنان تفسیر سرات الجین ہمارے پاس ہے حدیث پاک کے مواد ہمارے پاس ہے مقت المدینہ طرح طرح کی کتابیں ہمیں فراہم کر رہا ہے طرح طرح کے مدنی چینل ہمیں خوبصورت سے خوبصورت سلسلے فراہم کر رہا ہے تو ہم اپنے اسی پیارے مدنی ماحول کے ساتھ منسلک رہیں تاکہ ہم اچھی باتیں سیکھیں اچھے عقائد سمجھیں اور اسی پر ہم گامزن رہنے کی اللہ سے دعا بھی مانگے اور اسی طرح کے ہم عمل بھی کرتے رہے اور ہر طرح کی شیطانی وساوز سے اور ایسے انسانوں کی بھی صحبت سے چاہے وہ ویڈیوز کے ذریعے ہو یا کسی بھی لٹریچر کے ذریعے ہو ہم کسی بھی گمراہ کن آدمی کی ہر طرح کی ایسی صحبت نہ اس کی تحریر پڑے نہ اس کی تقریر سنیں نہ اس کی کوئی ایسی صحبت ہم اختیار کریں اور اللہ تبارک وطالعہ کے نیک مندوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلنے کی اللہ سے بار بار دعا مانگے اور اسی راستے اور ہی کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے رب کعبہ مجھے آپ کو سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور یہی اہل سنت کا دامن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور بزرگوں کی ان نسبتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت اتحار اور تمام اولیاء صالحین کاملین ان تمام کی نسبتیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ جو ہے ان کو قائم نائم فرمائے دنیا میں بھی ان کی بارکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مایت اور ان کی صحبت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی